سورج مہارج مت کی ہے اور اس میں چوالیس آیات اور دو روپے نزول میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد سال کے بیان پر سات اور نو اناسی نزول میں اور ستر ترتیب میں پوچا پوچھنے والے نے عذاب آنے والے کا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ نظر ابن حارث نے پوچھا دل کا فری ہی نئے چلو پیاں کافروں سے اس دل کو ہٹائے گا نہیں من اللہ, اللہ کی طرف سے دل مار چڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا سار روڑھتے فرشتے اور نمارو کم سینسنا جس کی مقدار پچاس ہزار سال تھی پس کر سبر جمیلا پس خبر کرے صبر عمدہ بے شک وہ قیامت کو دیکھتے تھے دور اور قیامت کب آئے گی رہا ہو قریبا اور ہم دیکھتے نزدیک یہ فائدہ ہے کہ گزری ہوئی چیز کل کیوں نہ ہو دور ہے اور آنے والی چیز پچاس سال بعد کیوں نہ ہو ہزار سال بعد کیوں نہ ہو اس کو آیا ہوا سمجھ اس سے چٹکارا نہیں آئے تو ارب کہتے کلو ماغن بہی کل آفن خرید کل مو جس دن ہو جائے گا آسمان مان تل چڑھ کے و و کل احنے اور ہو جائیں گے پہاڑ رنگین اون کے ولا ہماں حمیم اور پوجے گا نہیں دوست دوست ایسی تکلیف کا وقت ہوگا پوچھنے گھڑی کا کیڑی کا لائف نہ جو امین ہو نہ ہو یہ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے یا مت مجرم افسوس کرے گا مجرم لو یف سی میں نہ زا کاش کی فیڈیے میں دے اس دن کے عذاب سے بیٹے, بیٹے لے مجھے چھوڑے اور صاحب بچی بیوی لے مجھے چھوڑے وہ کمبا اللہ کی سوئی جو اس کو پناہ دے رہا تھا ومن لرد جمیعن جو کوئی زمین میں سب لے تم مجم جی مجھے نہیں جاتے قیامت کا عذاب دے کے سب سے بڑی محبت دنیا میں بیٹے تھے بیٹا لے مجھے چھوڑے پھر عزت کی جگہ بیوی ہے وہ لے پھر مضبوطی کی جنب بھائی ہے وہ لے پھر خاندان پر آدمی کو بڑا فخر ہوتا ہے وہ لے ہر زمین کا سب کچھ لے کل ہر شک یہ تو آپ کا ایک سولہ ہے نزدار کھینچ لے اندرونی دل گردوں ایک ایسا سولہ ہے کہ جس کے ذریعے باہر کا کم اندر کا پہلے چلے تو جو اومن ادبراوتہ یہ پکارے کہ اس کو جو پیچھے پلٹا یا منہ مو موڑا و جمع ہوا اس نے جمع کیا پھر گن گننے لگا کہ بڑا مال ہے جی اسکول کے لیے اتنی رقم مجھے ملی ہے ساٹھ ستر لاکھ حرام کی چیز غلط طریقے سے جو وصول کیے وہ کبھی بھی کامیابی کا باعث نہیں اس کا انجام آخرکار سے پر ہے اس پر خوش نہ ہو کہ کئی سے پیسے مار دیے دھوکہ دے دی اس پر واویلا کرو کہ اس کا انصاف دوگے قیامت آ رہی ہے انسان اب ہو جگہ ہالیو آڈ انسان پیدا کیا گیا ہے کچھی طبیعت کا بہت زمین ہے ذر سے اس سے سوکھ جاتا ہے اس میں ہوا بڑھ جاتی حیداب ساؤ شر و جزوا جب پہنچیے اس کو تکلیف چلاتا چل ہے وہ حضاب سے خیر و منوا اور جب پہنچیے اس کو بھلا روک لیتا ہے علومس مگر نمازی ایسے نہیں بچتی کہ نمازی نمازی ہو پور لل مسل نہ اللہ دینا سلا ممازی وہ ہے جو اپنی نماز کا ہمیشہ خیال رکھتے جانڈی دار نمازی کس کام کا الگ والے حق کو معلوم اور وہ لوگ جن کے مال میں حق معلوم ہے محروم ایک مانگنے والے کو بھی نہ مانگنے والے کو بھی دینا ہے جن کا بنتا ہے کہتے ہیں وہ ساحل ہے اور جن کا نہیں بنتا ہے وہ محرو ہے مثلاً آدمی زخات بھائی کو دے سکتا ہے بہن کو دے سکتا ہے مامو جسا تایا کو دے سکتا ہے نہ غریب ہے نمکین ہے نا دار ہے لیکن بیٹے کو نہیں دے سکتا ماں باپ کو نہیں دے سکتا دادا دادی نانا نانی کو نہیں دے سکتا اصولو حلو کو تو یہ سب اپنے مال کا ایک حصہ ان کو بھی دیتا ہے یہ حاصل ہے سبزین کا ول جین یہ سبجپون بے اور یہ وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں قیامت کے دن کی ولجین ہوم دن آزاد رب بھی یہی وہ لوگ ہے جو رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں ان ناضاب رب بھی غیر و ان کے رب کے حساب سے کوئی امن میں نہ ہو وزیر ہوں گی فروج ہے محافظ یہ وہی لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ آسواد ہند مگر اپنی بیویوں کے بارے میں نہیں او حلقہ تعمیر ہو کہ اپنے قنیزوں کے بارے میں نہیں جیسے جیو کریں کنیز تو بغیر نکاح کے استعمال ہوگی بشنتی کی کہیں اور نکاح نہ کرایا اگر کسی نے اپنی کمیز کے کہیں اور نکاح کرایا تو مالکوں سے خدمت چلے گا جمع نہیں کرے گا ایک عورت پر ایک وقت میں دو آدمی جمع نہیں ہوں گے ایک ہوگا اور کسی اور کی کنیز کو یہ بغیر نکال کے نہیں شادی کر کے استعمال کرے گا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کے کنیز اور دوسرے کی بیوی ہو اور غلام اور قنیز کی تو وہ صورت تھی یا تو سنسد چلے آئے تھے اور یا جب کفار اور مسلمان ملک جھگڑا کرے اور پھر مسلمان ان کو گرفتار کرے بشر تھی کہ وہ یہودی یا نسلانی ہو تو وہ پھر غلام و کنیز بنے گی بعض اہم نے اطلاق کیا ہے ویسے اپنے کنیزوں کے بارے میں ملامت نہیں ہے مجھے بھی تناور کا جس نے ڈھونڈا چلا وہ لائیں کو ملاد بس یہ لوگ ہک کے بڑھنے والے ولدی نوم لمانا مؤ اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کے پیمان کی رعایت کرتے ہیں یہ مسلمان ہیں ولجینش ہاتے ہیں مقائب اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں ول جی نہ صلاحی حافظ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کا خیال رکھتے ہیں نماز کا دو دفعے پر پہلے بھی حکیلے پر اہم ترین مسئلہ ہے نماز اولا ایک جن کے یہ لوگ جنتوں میں باعزت ہوں گے بمالی لذیذ کفرو کے بلاک ہوتے ہی بس کیا ہوا ہے کافروں کو جو آپ کے سامنے دوڑتے ہیں انل ابھی بائی طرف وانیس شمالی بائی طرف عظیم جیسے گھبرائے ہوئے ہو ایسے دوڑ رہا ہے آیا تما ان میں امر کیا کرتا ہے ہر ایک ان میں یدخل جنت نعم کے داخل کیا جائے نعمت والی جنت میں اللہ نہیں کس میں خرک نہ ہم نے پیدا کیا ان کو جس چیز سے ہی جانتے سب معلوم ہے ماں باپ سے پیدا ہے سب معلوم ہے مٹی سے بنے سب کو پتا ہے چند قطرے پانی سے بنا فلا سے مغیر بل مشار کے ختم ہے مشرق اور مغربوں کے رب کی یعنی یہ گواہ ہے قسم ہوتا ہے ان نادر بے شکم قدرت رکھتے ہیں اس بات پر ان لکھے رمبین کہ ہم بدل بہتر ان سے ہمانا ہم نے اور ہم نہیں ہیں پیچھے رہنے والے فصل چھوڑے یا خوب لگے رہے وہ الگ کھیلتے رہے دور یہاں تک کہ جا ملے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ یوم امرجن میں رس دن نکلیں گے قبروں سے دوڑتے ہوئے کان نہ ہو بلاس بھی گویا اپنے بتوں کی طرف دوڑ رہے تن سوار ہوں جی ان ہو کی نگاہیں سرہ پہنچا پھیل گئی ہوگی کبھی ہو ملے جی سانو یہ وہی دن تو ہے جس کا ان سے